Yeah uh -huh. سورت التکاثر سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر اس سورت کے اعتداء میں بلکہ یوں کہیے کہ اس سورت کے آغاز میں جو مضمون آیا اس کے تعلق سے حضور کی احادیث بھی ہیں دو آیتوں کا ترجمہ سماتھ فرما لیجئے جی موضوع بالکل واضح ہو جائے گا سورت کا موضوع کیا ہے الہاکم التکا� تمہیں کسرت کی خواہش نے غفلت میں مبتلا رکھا ہفتہ زر تبل یہاں تک کہ تم نے قبر جا دیکھی کسرت کی خواہش میں لگے رہے لگے رہے لگے رہے اور پھر کہاں پہنچے قبر میں چلے گئے دو گس کفن کے لیے بڑے جتن کرتا ہے انسان اور قبر میں پہنچ جاتا ہے حضور نے اس کے ساتھ احادیث سکھائی صحابہ کرام کو رضی اللہ عن مجمعین بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کو ایک وادی ویلی ویلی وادی سونے کی بھر کر مل جائے کہ اس کی پیٹ کی جو بہس ہے نا اس کو قبر کی مٹی بھر سکتی دوسری حدیث مسلم شریف کی صحابہ کو تعلیم دیا آپ نے کے ساتھ اللہ اکبر بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال کیا ہے اس کا مال کھایا ختم پہنا ختم باقی نیچے چھوڑ گیا پیچھے باقی وہ خود نیچے اور چھوڑ گیا پیچھے کس چکر میں پڑے ہو بھائی اللہ کو تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا زرطبل مقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جادی کی کنلا ہرگز نہیں تمہارا یہ دنیا پرست ہونا یہ طرز عمل غلط ہے بھائی سع فتح عالمون تم جان لو گے تمہ کلہ نہیں سع فتح عالمون عنقری تم جان لو گے کلّ الت علم یقین کاش کے تم علم یقین سے جان لیتے علم یقین کون ہے جو کتاب و سنت کی دلائل ہمارے پاس آگئے گئے وہ یقینی علم ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے ہمیں پہنچا دیا اور اس میں باتیں بالکل کہ دنیا اور آخرت دائمی رب الہین تم ضرور جہنم کو دیکھو گے اللہ اکبر ایسی بات سورہ ابراہیم میں بھی ہے وہ امن کم اللہ وار ہر ایک تم میں سے جہنم پر پیش ہوگا کیا ہے تعبیر اس کی اصرات جہنم کے اوپر سے ہے اللہ ایمان والوں کو گزار دے گا اپنے فضل سے اللہ ہمیں ان میں شامل رکھے ہوگی جہنم دیکھنا ہے ہر ایک نے اللہ ہمیں گزار دے اور جہنم سے بچا لے لیکن یہاں کہا اللہ ترابنل جہنم تم ضرور جہنم کو دیکھو گے ثم لترا انھا عین الیقین تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے نظر آ رہی ہوگی ثم لتسعدن یومئذ عن النعیم اور تم سے لازما قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا حضور روئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلی واقعہ کا حاصل حضور کے سامنے چار چیزیں پیش ہوئیں آپ بھوک سے گزر رہے تھے صحابہ میں سے صدیق اکبر عمر فاروق بھی گزر رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہما انساری صحابی کے گھر گھروں نے میزبانی کی چار چیزیں روٹی کھجور گوشت پانی روٹی گوشت کھجور پانی حضور نے دیکھا تو حضور روئے اس روٹی کے بارے میں سوال ہوگا اس گوش کے بارے میں سوال ہوگا اس خجور کے بارے میں سوال ہوگا اس پانی کے بارے میں سوال ہوگا يَوْمَئِذٍ عَنِ لازمًا تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کتنی نعمتیں ہمارے پاس فبی ائی اعلیٰ رب کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسانی بھی فرمائے گا یہ بھی احادیث میں تذکرہ ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر یہ ہے العصر اور جس منتخب نصاب کا بار بار ذکر ہوا جو استاد مہترم ڈاکٹر اسدار علم صاحب رحمت اللہ علیہ نے بارہ بیان فرمایا اس کا آغاز صورت عصر سے ہوتا ہے پہلے دل صورت العصر کا ہے اور اس قدر اہم ہے یہ صورت ہے مختصر امام شافی فرماتے رحمت اللہ علیہ اگر یہ ایک صورت ہی نازل ہوئی ہوتی اگر کافی تھی اب اس کا دوسرا مفہوم نہ لیجیے گا مراد ہے کہ قرآن کے موضوعات کا جامع بیان اس صورت میں آ اور امام شافی فرمات رحمت اللہ علیہ اسی میں لوگ غور کرنے کی کفایت کر جائے گی ہدایت کا راستہ واضح ہو جائے گا شاہ بج اللہ فرمات رحمۃ اللہ اس صورت میں قرآن کے مضامین کا انڈیکس اللہ تعالی نے عطا فرما دی ہے صحابہ کا معمول تھا تبرانی شریف کی روایت جب صحابہ ملتے تو جب جدا ہوتے ان کی ملاقات مکمل ہوتی ایک صحابی دوسرے صحابی کو سور اثر سنایا کرتے تھے کیا بیان ہو رہ تیزی قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی انسان لفی خسر بے شک تمام کے تمام انسان یقینا خسارے میں ہے ہلا دینے والا مقام خسارہ کون سا وہ آخرت کا خسار جب وہاں پیش ہونا ہے وہاں سوالات بھی ہونے نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے پھر وہ پانچ سوال جو حدیث میں آئے ترمیزی شریف کی روایت بندے کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک یہ پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے سب سے بڑا معاملہ سب سے بڑے مسائل سب سے بڑے سوالات زندگی کہاں لگائی جوانی کہاں کھپائی مال کہاں سے کمایا مال کہاں خرچ کیا اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا یہ جواب دینا ہے سارے خسارے میں ہیں اور زمانے کی قسم ماضی میں دیکھ لو ماضی میں بڑی بڑی قوم تباہ برباد کر دی گئی جنہوں نے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا جو آگے بیان ہو رہے ہیں یہ زمانہ بھی گواہ ہے اور تمہاری عمر بھی بڑی تیزی سے ڈھل رہی ہے مہلت کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی اس خسارے سے بچنے کی مہلت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے تو کیا کرنا ہے ادین آمن سِوَائَ اس سے وہ جو ایمان لائے وہاں والا اور جنہوں نے نیک امال کیے بتاس و بالحق جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی بتاواس و ب صبر اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی ایمان کا ذکر بار بار آیا زبان والا بھی دل والا بھی ایمان دل میں ہو تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے جہاد کا لفظ بھی آتا رہا اور انفاق کا لفظ بھی آیا سورہ حدید میں یہاں آماد صالحہ ساری زندگی سے میں آئے گی حقوق اللہ بھی آئیں گے حقوق العباد بھی عبادات بھی آئیں گی معاملات بھی حقوق العباد بھی اخلاقیات بھی لیکن اکیلے اکیلے نیک بن گئے کافی نہیں ہے سنیے اکیلے اکیلے نیک بن گئے کافرین نجات کے لیے چار باتیں بیان ہو رہی تیسری بات و تاس اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اکیلے اکیلے مت رہو جماعتی زندگی اختیار کرو مل جل کر حق کی وسیعت کرنا یہ بھی حق ہے کہ ماں باپ کا حق ادا کرو یہ بھی حق بات ہے پڑوسی کا حق ادا کرو یہ بھی حق بات ہے ایک پڑوسی نے دوسرے کا نقصان کیا تو اس کی ہمدردی میں کھڑے ہو کر اس کا حق دلوانے کی کوشش کرو بالکل صحیح سب سے بڑا حق کس کا ہے اللہ کا زمین کس کی اللہ کی اس کا نظام آنا چاہیے کہ نہیں اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ پر اور اس کی رشتمائی طوبت جد وجہد لازم اور یہ چوتھی بات کیا آ رہی وتواس ہو بھی صبر اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی حق بیان کرو گے تو کڑوا لگتا ہے لوگوں کو مشقت آئے گی ڈیٹیریشن آئے گی حق کی بات کرو گے تو مخالفت آئے گی اب صبر کرنا بھی ہے اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین بھی کرنی ہے اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی یہ چار باتیں بیک مخت ضروری ہیں خارے سے بچنے کے لیے محنت اور ہوگی تو جنت بھی ہے انشاءاللہ یا تو منیمم مارکس کی بات ہو رہی نیک ایک ایمان بھی لائے نے عمل بھی کیے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی باقی تفصیل کا موقع نہیں ڈاکٹر اسرار سا... ڈاکٹر اسرار مصاحب رحمتہ اللہ علیہ ان کے تفصیلی دروس ہیں راہ نجات کے عنوان سے سرۃ العصر کی تشریح وہ ضرور آپ پڑھیں سنیں تو انشاءاللہ زیادہ آپ کے سامنے تفصیلات کھل کر آئیں گے اس کے بعد مال کا مال کا دیوانہ ایسے شخص کا کیا گھٹیا کردار سامنے آتا ہے اس کا تذکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی للی کل ہوں مسجد تباہی ہے ہر تانا دینے والے کے لیے اور عیب جوئی کرنے والے کے لیے ایک ترجمانی یہ کی وہ اس کے لیے تباہی جو سامنے بھی برائی کرتا ہے لوگوں کے اور پی پیچھے بھی برائی کرتا ہے یہ کردار کب سامنے آتا ہے اللہ جمع جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا مال کا بت بنا کر اس کی پوجا پاٹ میں لگا ہوا ہے بس یہ مال کا مفاد چاہتا ہے باقی تو سارے گٹیا اس کی نگاہ میں سامنے بھی برائی کرے گا پیچھے بھی برائی کرے گا خناس کیا ہے کھوپڑی میں یا ان مالہ وہ گمان کرتے ہیں کہ اس کا الو اسے ہمیشہ باقی رکھے گا اول تو تجھے موت جائے گی تو ختم ہو جائے گا نہیں نہیں میں یہ کام کر کے نام بنانا چاہتا ہوں میں یہ کام کر کے اپنا نام رکھوانا چاہتا ہوں کیا سمجھتے تیرا نام باقی رہے گا ارے بڑے بڑے نام والوں کے نام مٹ گئے بچے بھی تو ذلت کے ساتھ بچے ابو جہ جا... کا ذکر بھی تھوڑی دیر میں آیا چاہتا ہے کلا لیم بدن فل حطما نہیں یہ اس کا اپنے اس خلاص میں مبتلا ہونا یہ طرز عمل صحیح نہیں لیم بدن فل حطما بذورون خاتمہ میں ڈالا جائے گا و ما ادراك ما اور تمہیں کیا خبر کہ وہ ختمہ کیا ہے نار اللہ الموقدا اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اٹس ناٹ ا یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ سخت بات اللهم اجرنا من النار التي تطل على الافئده جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ یہ دوسرے کو گھٹیا جب سمجھتا ہے بندہ تو اپنے اندر اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے بڑا اسی دل میں نا یہ مال کی محبت کا تھی دل میں یہ جو دل یہاں تک وہ آگ پہنچے گی جلائے گی اس کو اللہ اکبر لیکن جلا کر ختم نہیں کرے گی پڑ چکے ہیں بار بار کھال دی جائے گی نہ مرے گا نہ جیے گا یاد ہے اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے بچائے ان نہ سدا وہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی فی عمد ادی محمد لمبے لمبے ستونوں میں کئی تعبیت ہیں اس کی آگ کے بڑے بڑے ستون پھینکے جائیں گے ان کے اوپر آگ کے آگ کے ستونوں سے باندھ کر ان کو عذاب دیا جائے گا چاروں طرف آگ کے ستونوں کے اندر ان کو ڈال کر بند کر کے آگ میں جھلسایا جائے گا اللہم اجرنا من النار یہ تکبر کا انجام آگ میں یہ مال کی محبت والے جو دنیا کے افراد کو اللہ کی مخلوق کو گھڑیا کم تر سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا یہ برا انجام یہاں پر بیان ہوا اللہ اس برے انجام سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کے بعد قرآن حکیم کی آخری دس صورتیں ہیں اور بڑا جامع مقام ہے قرآن حکیم کا اکثر ہمیں یاد بھی ہوتی ہیں جو بہت تفصیلات ہم نے اصطلاحات کے حساب سے سمجھی اللہ کا دین دین بڑی جامع صلاح ہے وہ بھی آخری صورتوں میں ہے عبادت بڑی جامع صلاح ہے وہ بھی سر قریش میں آیا چاہتی ہے رب بہت بڑی اصطلاح ہے یہ بھی آخر میں آئے گی ہمارے سور قریش میں بھی اور آخری صورت الناس میں بھی سورت الفلق میں بھی اور الہ معبود صرف اللہ ہے جھوٹے معبودوں کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرو تو الہ کی اصطلاح تو بڑی جامع اصطلاحات دین کی وہ آخری دس صورتوں میں پھر ایک تجزیہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا تجزیہ ہے دس میں سے سات صورتوں میں فیل سے لے کے تک سور فیر سے لے کے سورہ لہب تک سیرت النبی کا ایک ایک بھی بیان ہوا ہے اور بڑی شان کے ساتھ ہمارے سامنے وہ بات آئے گی ان نوٹ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الفیر ہاتھی والوں کا واقعہ سب کو یاد ہے اب رہا یمن کا عیسائی گورنر تھا ذمہ دار تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جناب لوگ یہ عرب کے علاقے میں جاتے ہیں خان کے طرف میری طرف آئیں یہ ایک ظاہری وجہ ہے ایک بڑی وجہ کیا تھی جب وہ قوم سبا تباہ ہوئی ان کی تجارت کے جو روٹس تھے نا وہ اربوں کو مل گئے تھے شیتا و سعید کی تجارت چلتی تھی ان کی سردی گرمی کی ابراہ جو یمن کا گورنر تھا اور پیچھے سے عیسائی حکمرانی اس کو سپورٹ کرتی تھی اس کو یہ خیال ہوا کہ یہ اربوں کی عزت تو ہے قریش کی کابے کی وجہ سے معاد اللہ اسے سوچا کہ کعبے کو ہی میں شہید کر دوں ان کی عزت ختم یہ تجارتی روٹ ہمیں مل جائیں گے یہ اکنامک فیکٹر بھی وہاں پر ان تھا ذہن میں رکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعلا ربک باصحاب الفیل کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا شروع کیا ہاتھی والوں کے ساتھ الم یجعل کیدهم فی تضلیل ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا وا ارسل علیہم طیرا ابابیل اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ بہت کثرت سے پرندے نہیں بھیجے تربی میں جو ان پر سخت پگی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے فجائلا ان کے مأکول بس ان کو ایسا کر دیا جیسا کہ کھایا ہوا بھوسا اس نے ہاتھی بھی لے کر آیا ہزاروں کا لشکر لے کر آیا اس ناپاک ارادے سے کہ اللہ کے گھر کو شہید کر دے گا پیچھے اکنامک فیکٹر بھی ہے ذہن میں رکھیے گا اور اللہ تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت کی عبد المتلف کا مشہور واقعہ وہ اس نے گفتگو شہید کرنے آئے کہا بھائی کوئی گیفنٹ کہ نہیں بھائی میرے اونٹ تمہارے لوگوں نے لے لی میرے اونٹ واپس کر دو کہا میں تو سمجھا تم سرداروں کو بڑی بات کرنے آئے ہو کہا نا نہ نا, نا گھر میرا تھوڑا ہی گھر اللہ کا وہ دیکھ لے میرے تو اونٹ واپس کرو سکت بھی نہیں تھی طاقت بھی نہیں تھی مقابلہ کرنے کی پھر گھر کس کا ہے اللہ کا حفاظت کس نے کی اللہ نے سیرت کا نقطہ کیا ہے اس واقعے کے تقریباً پچاس دن کہ لگ بھگ قریب جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس زمانے میں ہسٹری ایسی کے تھی کہ کون سا مہینہ کون سا دن کیا ٹائم تھا واقعات تو حضور کی ولادت ہوا چاہتی ہے اور یہ واقعہ پیش آ رہا ہے تو اس سال عام الفیل عام عربی میں سال کو کہتے ہیں وہ سال جو ہاتھی والوں کا واقعہ اس سال حضور کی پیدائش کیا اشارہ گھر کس کا اللہ کا حفاظت کس نے کی اللہ نے رسول کس کے ہیں کوئی نہ آگ اٹھا کر دو دے کے حفاظت کون کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی تفصیلی واقع ہمارے ذہن میں نقطے سمجھنے کے ہمارے سامنے یہ آئے ہیں مزید بھی ہیں میں نے دو اشارے آپ کے سامنے فقط کی اگلی سورج سورہ, سورہ قریش سیرت النبی کا نقطہ کیا ہے بھائی حضور کا تعلق کس خاندان سے ہے آپ قریش کے قبیلے سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک تفصیلی حدیث بھی ہے حضور نے فرمایا سارے انسانوں میں سے اللہ نے کنانا کو پسند کیا کہ کی نسل میں قریش کو پسند کیا قریش میں سے بنو ہاشن کو پسند کیا اور ان میں سے مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا حضور نے اپنا نصب بھی بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیرت کا نقطہ سور قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم قریش قریش کو الفت دینے کے نتیجے میں ایفا و سعید انہیں سردی گرمی کے سفر سے الفت دے دے دینے کی وجہ سے چاہیے کہ فلی ربادل بیت وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں یہ کچھ نہیں اگتا یہاں پر دیکھو تجارت کھول رکھی اللہ تعالی نے سردی گرمی کی تجارت کا معاملہ یمن گرم علاقہ سردی میں وہاں جاتے شام ٹھنڈا علاقہ گرمی میں وہاں جاتے یہ تجارتی روٹس ان عربوں کو اللہ نے دے رکھے تھے اور قابے کی تبلیت نگرانی اور انتظام ان کے پاس تھا جس کی وجہ سے اس کعبے کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا ان کی عزت تھی تو اللہ کہہ رہا ہے فلی دو رباد البئی بس انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں اس گھر کے رب کی عبادت کریں اللہ کی ذہن میں رکھیے رب کے ساتھ عبادت کا تصور سور فاتحہ میں بھی یہی ہے الحمد رب العالمین پھر کیا ہے نہ آبود رب مانو اور اس کی عبادت کرو فلیا ابدو رب بہاد البئی بس انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں کون ہے رب وہ اس کی دو صفات کا بیان الما جس نے انہیں کھانا کھلایا بھوک میں وہ من خوف اور امن دیا خوف میں سارے عرب میں خوف ان کے قافلوں کو, کو کوئی ہاتھ نہیں لگا تھا جی کچھ نہیں اگتا مگر اللہ ان کو کیسی کیسی نعمت عطا فرما رہا ہے او بھائی ہمارا ربی اللہ ہے کھلاتا وہ ہے پلاتا وہ ہے اسی کا دیا کھاتے پیتے استعمال کرتے برتتے ہیں جھکو تو صحیح شکر تو کرو اس کی عبادت کرو اور عبادت چوبیس گھنٹے انتیسویں شب میں بھی کرنی ہے انتیسویں روزے میں بھی کرنی باقی اللہ کی مشہ تیسویں ملے اس میں بھی کرنی عید دے دے تو عید کی رات بھی عبادت کرنی کیا خیال ہے جی ان شاء اور عید کے بعد بھی اللہ کی عبادت کرنی اللہ ہم سب کو توفیع قطع فرمائے کا گھٹیا کردار بیان ہے سیرت کا نقطہ کیا ہے نوٹ کیجیے گا کن لوگوں میں حضور نے کام کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیسا معاشرہ تھا کیسے گٹیا کردار والے تھے جن میں رہ کر امام الانبیاء نے محنت کی اور انقلاب عظیم تاریخ کا برپا فرما دیا یہ کانٹراسٹ کے طور پہ بات آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم صورت المعن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ نے شخص کو دیکھا جو بدلے کو جھٹلا تھا یعنی آخرت جزا سزا فضالبی دو التیم یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے بھلا ی دوا لا اور مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا سورہ فجر میں بھی بات آئی تھی دنیا پرست इधर भी بات آ گئی حالانکہ اپ نے سنا ہوگا ابو جہل حاجیوں کو بہت کھلاتا تھا بہت پلاتا تھا اور ابو جہل جو ہے وہ حاجی کو خوب کھلاتا پلاتا اور بڑے اس کے چرچے ہوتے ہیں لیکن ویسے کوئی گھر پہ ا کے دروازہ کھٹکھٹاتا تو دھکے دیتا کیوں جو گھر پہ اکیلے میں آیا تنہائی میں آیا کوئی فوٹو کھینچے گا اس کا کوئی خبر آئے گی کہیں اور جو مجمع میں کھلا رہے تو وہ پوری دنیا دیکھ رہی یہ دکھاوے کے لیے کرنے والے اتنے گرے ہوئے ہیں کہ حقیقی مسیکار ہے اس کو نہیں دے رہے دکھاوے کے لیے بس ہمارا ہماری واہ واہ کا معاملہ ہو جائے یہ بیان ہے فذالک فضا یہ دوم یہ وہ ہے یتیم کو دھکے دیتا ہے وَلَا علا مسکین اور مسکین کو کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا یہ ہے کہ جو بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی انسان گرا جاتا ہے جب وہ آخرت کے انکار کی روش پر آ جائے یتیم کو کھلانا ارے مسکین کو کھلا یتیم کی مدد کرنا اور مسکین کو کھلا سکتے کسی کو کہہ تو سکتے ہو یہ بھی نہیں ہے ر کے اندر آگے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غفلت میں ہیں آحل علم کا خیال ہے یہ مکی دور کے مطالق کلام منافقین کا بیان اور ایک رائے کہ آئندہ ایسا کردار آئے گا پہلے سے بتا دیا گیا اور آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں تو ذرا دیکھ لیں تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں کی جانب سے ہے رمادان میں ادا کی بعد میں چھوڑ دی ہے نا بھائی تین ادا کی فجر عشاء بھاری پڑ گئی فجر عشاء کس پہ بھاری تھی منافقین پر چار ادا کی فجر کو چھوڑ دیا نہیں بھائی چار کس کے لیے ادا کرتے ہیں اللہ کے لیے تو پانچویں کا حکم کس نے دیا ہے اللہ نے اللہ میری کوتا ہی, آپ کی کوتا ہی, ہم سب کی کوتا ہی معاف کرے اس وقت دل میں مانگے اللہ دل کے حال کو بھی تو جانتا ہے اللہ ہر پوری زندگی ہر نماز کی پابندی کی توفیع عطا فرما دے الم یوراون وہ جو دکھاوا کرتے ہیں منافقین پتہ آپ کو نمازوں میں آتے تھے کہے کے لیے تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے وہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے تھے آج کا مسلمان تو مطمئن ہے ایک بھی نہیں پڑھ رہا جمعہ میں آتا اس کے بعد بھگ جاتا ہے اکثر کی بات ہو رہی ہے منافق دکھانے کے لیے بھی پڑتا تھا هم يراؤون جو دکھاوا کرتے ہیں اور معمولی برتنے کی چیز بھی مانگنے کے باوجود نہیں دیتے کسی پڑوسی ہیں, پڑوسن نے کچھ مانگ لیا چھوٹی سی شے وہ بھی نہیں دیتے اتنے گٹیا کردار والے وہ کون جو آخرت کے منکر ہوتے ہیں اس کردار کے حامل لوگوں کے درمیان رسول پاک علیہ السلام نے محنت فرمائی ہے اب اگلی سورسور کوسل سب کو یاد وہ ان کا کردار تھا اب حضور کی عظمتوں کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نا آتے بے شک این ہم نے آپ کو کوثر آتا فرمائی معروف تشریح جو حدیث شریف میں بھی آئی وہ کیا ہے وہ نہر کوثر اور جس کے بارے میں حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی حضور نے فرمایا سیدن عمر کو رضی اللہ عنہ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اللہ اکبر بڑے بڑے پرندے ان کی گردنیں اونٹ جیسی ہوں گی پی رہے ہوں گے سیدنا عمر رس کرتے ہیں یا رسول کتنے مزے کر رہے ہوں گے حضور نے فرمایا عمر ان پرندوں کا جو جنت والے گوشت کھائیں گے وہ کتنا مزہ کریں گے اللہ اکبر کبیرہ کوثر نہر کوثر پھر کوثر کسرت کے مفروم میں اور بہت ساری باتیں اہلیل نے بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرت کیا آخری کلام دے دیا دین مکمل فرمادی خاتم الانبیاء بنا دیا آپ کی امت سب سے بڑی شفات قبرا کا حق آپ کے لیے اور سب سے بڑی امت آپ کو عطا کی گئی یہ ساری خیر کثیر میں ہی باتیں شامل جب اللہ عطا کرے تو کیا کریے کیا کیجئے؟ فصل لیل ربی کا بن ہر بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ ادا کریں اور قربانی پیش کریں نماز بدن کی عبادت ہے زیادہ جسم استعمال ہوتا ہے قربانی مال کی عبادت ہے جسم بھی اور مال بھی اللہ کی اطاعت میں اللہ کی بندگی میں استعمال کرو اللہ نے مجھے آپ کو بھی بہت کچھ دیا ہے جی ہمیں بھی اپنی جان و مال کو اللہ کی اطاعت میں لگانا چاہیے ان نشانیا کام اب تر بے شک آپ کا دشمن ہی نا رہے گا حضور میں گئے کے انتقال ہوا تو ابو اور اس طرح کے لوگوں نے کہا بتیرا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ہی مٹ گئی بھئی نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے نا ان کا تو کوئی نام لے ہوا نہیں ہوگا اللہ فرماتے نہ اے نبی آپ کا دشمن نامراد ہوگا دشمن نامراد ہوگا غور ہوا ابھی اس کے لیے بدوبا کا ذکر بھی سوریہ لہب میں آ رہا ہے حضور کے تین بیٹے چھوٹیوں میں چلے گئے مگر آج یہ کروڑوں بیٹے ہیں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے کروڑوں بیٹیاں ہیں جو صاحب ایمان ہیں پونے دو ارب مسلمان محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی روحانی اولاد کس کا نام جاری ہے محمد کریم علیہ السلام کا اور کروڑوں میں ایک نہیں ملے گا ایک نہیں ملے گا جو ابو لہب سے اپنا ناتا توڑنا چاہے زلیل کون ہوا ابو لہب نام کس کا بلند ہوا محمد مصطفہ کریم علیہ السلام کا سورت کافرون یہ اللہ کے رسول کی بڑی پسندیدہ سورتوں میں فجر کی دو سنتوں میں پہلی رکعت میں مغرب کی دو سنتوں میں پہلی رکعت میں طواف کے بعد الحم سب کو توفیق دے طاف کے بعد کی دو رکعتوں میں پہلی رکعت میں اور وطر کی دوسری رکت میں سور کافرون حضور تلاوت فرماتے رات کو سوتے ہوئے بھی, بھی حضور تلاوت فرماتے اور آپ نے فرمایا کہ جو رات کو سوتے ہوئے سور کافرون کی تلاوت کرے اللہ شرک سے حفاظت فرمائے گا اس کو بھی معمولات میں رکھنا چاہیے اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے وہ جو مشہور باتیں پیشکش ہو رہی ہے اچھا جی بات کرتے ہیں کچھ کمپرمائز کرتے ہیں اور انہوں نے کہا مشکی نے ایک سال آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں ایک سال ہم آپ کے معبود کو مان لیں گے اللہ نے دو ٹوک انداز میں سورہ کافرون عطا آتا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا الکافرون اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے کا لا لا ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں یعنی اللہ مابود برحق ولا نہ اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم نے عبادت کی ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں لکم دینکم ولیدین تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے یہ توحید اور شرک کا کوئی ملاپ نہیں ہو سکتا اور اصولی بات کیا ہے دین کے معاملے میں کوئی کمپرمائز کسی سے نہیں کیا جائے گا اس میں سیرت کا نقطہ کیا ہے حضور کی دعوت دعوت توحید ہے خالص توحید کی دعوت ہے جس میں شرکی کی آمیزش نہیں ہو سکتی جس میں کوئی کمپرمائز کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد سورت النصر بسم اللہ رحمٰ اللہ والفتح جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے افواج اور آپ دیکھیں لوگ جوک جو اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں سبحان اللہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور ایک رائے اسی موقع پر اس کا نزول ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے اللہ کی نصرت آئے فتح ملے تو تم دیکھو گے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں پہلے مشتقین کے سرداروں کا دین و قانون چلہ تھا اب حاکمیت کس کی قائم ہو رہی ہے اللہ کی دین کس کا ہو رہا ہے اللہ کا جب قانون غیر کا چلے تو دین اس کا ہوتا ہے جب قانون اللہ کا چلے تو دین اللہ کا یہ ہمارے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے اچھا جب یہ ہو جائے تو کیا کیجیے بس اب بے پس کا اے نبی علیہ السلام اپنے رب کی تصبیح کیجیے اس کی حمد کے ساتھ وسطر اور اس سے بخش مانگیے بے شکو تو قبول فرمانے والا ہے اس آیت کے بعد حضور نے اس کو جاری کیا رکوان کل وب حمد اللہ فرلی سبحان ک اللہ وب حمد اللہ فرلی حضور نے رقو میں سجود میں اس کو جاری فرمایا سیرت کا نقطہ کیا ہے حضور نبی اکرم علیہ السلام کی پیاری محنت کا حسین انجام کیا ہوا اللہ کا دین غالب ہو گیا یہ سیدت کا نقطہ ہے اور نقطہ کیا ہے اللہ فتوحات دے رہا ہے اللہ نعمت دے رہا ہے اللہ عطا فرما رہا ہے تسبیح کرو حمد کرو استغفار غفار کرو بخشش مانگو حضور تو معصوم ہمارے لیے تعلیم ہے بخشش مانگو اللہ سبحان و تعالیٰ سے سورت اللہب بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت ادا ابی و تب ابو لہب ابو الحب کے دونوں ہاتھ ہلاکت میں جائیں اور وہ ہلاک ہو چاہے ما اغنا عنه ماله وما كسب نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی برات اولاد وغیرہ سیسلا نارم ذات لہب ان قریب جھلسے گا شولے مارتی ہوئی آگ میں یہ ہے چچا رشتے میں حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم مگر بد اس کو سنانے والے محمد مصطفی علیہ السلام قران سنانے والے مبلغ اعظم محمد مصطفی کریم علیہ السلام اندر کا سوئچ آف ہے ہدایت نہیں ملی سلمان فارس سے چلے سوئچ اون ہے طلب ہے اللہ نے قدموں میں پہنچا دیا ادھر سوئچ اندر سے آف ہدایت نہیں ملی ایک تو یہ نکتہ دوسرا اس نے ایک مجموعے میں کہا جو حضور صفح پر کھڑے ہوئے اور قوم کو دعوت دی توحید کی اس سے بد کلامی کی تب اللہ کا علی ہارا جما تیرے ہاتھ ٹوٹے تو ہلاک ہو برباد ہو اس لیے نے ہمیں جمع کیا کہ ایک معبود کو مانے اس اللہ اللہ نے اس گستاخ کے لیے قیامت تک کے لیے لانت فرما دی اور یہ آیت نازل فرما دی اور بدترین انجام ہوا مرا تھوڑا پڑ گیا بچوں نے بھی اس کو دفنائے نہیں بلکہ حفشی غلاموں کو پیسے دے دی، اس نے, نے پھینکا اس کو گھڑے کے اندر بدترین انجام ابو لہب ناب تو ابد تھا چہرہ بڑا سرخ تھا اور خوبصورت بھی تھا ہاں؟ خوبصورت مالدار اونچے خاندان کا ایمان نہیں تو برباد اور بلال ایمان ہے تو کامیاب اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو بھڑکتی ہوئی شولے مارتی آگ میں اس کو جھلسایا جائے گا وہ مراتو اور اس کی بیوی بھی حمالہ الحطب جو ایندھن اٹھا اٹھا کر لاتی ایک مدار وہ کانٹے بچھاتی نبی پاک علیہ السلام کے اور مبارک راستے میں معاذ اللہ اذیت پہنچاتی فی جیدھا حبل ممسد اس کی گردن میں کھجور کی مضبوط بنی ہوئی چھال کی رستی ہوگی ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس کی موت بھی ایسے واقعے کی رسی پھس گئی اور ایک رائے کہ جہنم میں بھی اس کو لٹکا کر جہنم میں آگ کا عذاب دیا جائے گا یہ بدترین جوڑا اور جس کا یہ بدترین انجام اور سیرت کا نقطہ کیا ہے حضور نبی پاک علیہ السلام اور ان کے دین کے دشمنوں کا انجام کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لو یہ سات سورتیں آخری دسویں سے مکمل ہوئی جن میں سیرت کا ایک ایک نقطہ مسلم احمد کی روایت بھی پوچھا مشکی نے بھائی کیسا ہے تمہارا رب تو رب کائنات کا ذکر آ رہا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سمجھانے کے لیے اچھا جملہ ان کا Musoe ever fits in this, he will be God. چار لائن کی ڈیفینیشن میں خدا کی تعریف دے دی گئی جو اس تعریف میں پورا اترے بس وہی خدا ہے وہی معبود ہے اور صرف اللہ کی ذات ہی ہے جس کا یہ تعلق بیان آ رہا ہے تعارف آ رہا ہے اور یہ بھی حضور کی پسندیدہ صورت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنت دوسری رقط میں آپ تلاوت کرتے مغرب کی دو سنت دوسری رکت میں تلاوت کرتے فطر کی تیسری رقم میں آپ تلاوت فرماتے اور طواف کی دوسری رکت میں تلاوت فرماتے اور رات کو سوتے وقت بھی تلاوت فرماتے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل ہو اللہ عہد اے نبی فرمادی جی وہ اللہ یکتا ہے الکیلا اللہ حسمت اللہ اسمد بے نیاز سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں پڑ چکے وہ کھلاتا ہے اس کو کھلایا نہیں جاتا لوگ سوتے ہیں اس کو نیند نہیں آتی اس کو اونگ نہیں آتی اس کو حاجت ہی نہیں محتاج سب اس کے وہ کسی کا محتاج نہیں لم یلد نہ اس نے کسی کو جنم نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ کسی نے اس کو جنم دیا نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے باقی ہر مخلوق اس میں معاملہ ہے تو یہ پوری صورت صرف کس پر صادق آئے گی اللہ رب العالمین پر ولم یق اللہ کفون احد اور کوئی ایک بھی اس کے جیسا نہیں ہے وہ خالق باقی سارے مخلوق تو مخلوق خالق جیسی ہو سکتی ہے لئی سکم اس لی سورہ شعرا کی آیت نمبر گیارہ اس کی مثال کی معنی بھی کوئی شے نہیں ہے آخری دو سورتیں ان کو معوز کہتے ہیں معوز تئین سے پناہ دینے والیاں بڑی پیاری صورت قرآن کے اختتام پر دو مضبوط قلعے پناہ کے حصول کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے ان کی بڑی فضیلتیں ہیں حضور نے فرمایا علیہ السلام ان جیسی کوئی صورت نہیں مسلم شریف کی روایت یہ بہترین تعاوظ ہے پناہ لینے کا بہترین طریقہ ہے سنن نسائی کی روایت تکلیف میں بیماری میں اس کی تلاوت کرو شفا ملے گی اس بخاری شریف کی روایت جادو ٹونے کا علاج نظر لگ جاتی ہے اس کا علاج سب حضور نے اس میں بتایا یہ جو دنیا پر۔ خسم کے عاملین خدارہ ان سے جان چھوڑائیں اور اللہ کے پیغمبر کے بتائے وے ان وظائف کو اپنے معاملات میں شامل کریں ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی بھی اور صورت الفلق میں صورت الناز بھی حضور نبی اکرم علیہ السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق اے نبی علیہ السلام یوں کہیے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی من شد ما خلق ہر اس شر سے جو اللہ نے پیدا کیا سب کچھ اسی کے طرف سے تو بچائے گا بھی وہی جو شر ٹوٹیلٹی میں اس سے بچتا پنا لیتا ہوں ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا اب تین خاص باتیں وَمِن شر غاسقن اذا وقب اور اندھیرے کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے اسی میں یہ چوریاں ڈاکے طرح قتل و غارت گری کے معاملات زیادہ, اسی میں کا نکلنا موزی جانور وغیرہ نقصان پہنچاتے ہیں تو اندھیرے کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے ومین اس کا ایک اچھا ترجمہ مفتی تقریبانی صاحب نے کیا اس سے کہ یہاں یہ آتی یہ اپلائے دونوں پر ہوتا ہے ابھی ذکر آ رہا ہے ترجمہ سن لیجیے ومن شرفا سات اور ان جانوں کے شر سے جو پھونکے مارنے والیاں ہیں یہ جان مرد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے عورت کے لیے بھی عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے ان جادو گرنیوں کے شر سے کے جو پھوکے مارتی ہیں حالانکہ یہ نفاستات میں دونوں آ سکتے ہیں تو اچھا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ ان جانوں کے شر سے کے جو پھوکے مارنے والیاں ہیں اب وہ مرد ہو وہ بھی شامل عورت ہو وہ بھی شامل ٹھیک ہے جادو کرنے والے ومیشر سے دن ادا حسد اور حسد کرنے والے کے شرصے کے وہ حسد کرنے لگے تو رات کی جادو کا شر اور حسد بڑی بیماری ہے خطرناک آپ حسد میں تو بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے کس نے کیا تھا قابیل نے حابیل کو اس قدر شر ان سے بچنے کی اسپیسیفک دعا باقی ہر شر سے بچنے کے لیے دعا ایک خاص نقطہ کیا ہے یہ تمام شرور وہ ہیں جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں جادو ہے باہر سے کوئی کرے گا نا اور حسد کوئی دوسرا کرے گا رات کی تاریخی میں سے کوئی نقصان یہ باہر کے خار یہ شرور سے بچنے کے لیے سورہ فلک اندر کے شروع سے بچنے کے لیے صورت الناس اس میں بھی خاص نقطۂ ہے گا ان بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اے نبی علیہ السلامی دعا اعوذ رب الناس. میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں تین باتیں رب کے تعلق سے کس سے پناہ لے رہے ہیں مرشراسل خناس وس ڈالنے والے چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے کسی نے کہا بندے کو استقامت سیکھنی ہونا تو شیطان سے سیکھے کمبخت بخت نہیں ہے کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے حضرت شیطان سوتا بھی ہے تو فرنا یہ کمبخت اگر سوتا ہوتا تو ہمیں تھوڑا سکون نہ مل جاتا استقامت سیکھنی ہے مردوں جائے گا جاننا میں مگر لگاوا ڈٹا ہوا لوگوں کو جاننا میں لے جانے کا سخت تو چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے ڈالتا वस لوگوں کے سینوں میں مرادلوں میں منل و ورناس جنات میں سے اور انسانوں میں سے یہ ہے اندر کا شر جس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تو کون ہے اشہی مگر اس کی پارٹی کے لوگ جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی ہم دیکھ نہیں سکتے جنات کو ہم سمجھ نہیں سکتے کون کون ہیں تو کس سے منع مانگے اللہ سے یہ اندر کے شروع سے بچنے کی دعا اب ایک گہرا نقطہ جو مفسرین نے بیان فرمایا نوٹ کیجیے گا پچھلی صورت میں شرور کا ذکر زیادہ تھا شرور کا ذکر رات جادو حسد اس صورت میں شرور سے بچانے والے کا ذکر زیادہ ہے کیوں نوٹ کیجیے گا باہر کے شر کے مقابلے میں اندر کا شر بڑا خطرناک ہے بھائی تکبر عجب اپنے آپ کو سمجھنا دوسرے سے حسد کرنا حب دنیا اور فریم شہرت کی بھوکے ہو جانا ہبس کے ہمارے ہو جانا یہ اندر کا شر یہ زیادہ خطرناک ہے تو زیادہ ذکر آیا شر سے بچانے والے رب کائنات کا رب الناس لوگوں کا رب ملک الناس لوگوں کا بادشاہ الناس لوگوں کا معبود بات واضح ہو رہی اس سے پناہ مانگو ان شرور سے بچنے کے لیے قرآن کا آغاز اور اختتام جڑ جاتا ہے الحمد رب العالمین پھر آگے مالکیوں میں دین ایا کا نابو ادھر رب ادھر رب الناس ادھر نہ اب ادھر مالکیوم دین ادھر ادھر ملک اناس ادھر ایا کا نا ابدو ادھر الہ الناس رفت ہو گیا اور آخری رفت کیا ہے شروع ہوا قرآن دعا سے قرآن مکمل ہو رہا ہے دعا پر اور دعا کیا ہے عبادت کا حاصل بندے بنو جھکے رہو اور جھک جاؤ اللہ سبحانہ و کے سامنے صدق اللہ علیم اللہ سبحانہ و قبول کو فرمائے الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا هتديا لولا هدانا الله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال وليك يا رب السماء اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أن تسلمي وليك ربنا تقبل تو قبل انت ان نہ تسمی العلیم تو عالینہ ان نہ طورین یا اللہ ہماری ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ اس تکمیل قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ جو پڑھا گیا اس میں جو خطائیں ہو گئیں کوتاہی ہو گئی اللہ معاف فرما اللہ بیان میں جہاں غلطی ہو گئی اللہ اپنے فضل سے معاف اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اللہ ہم سب کی مفرت فرما اللہ ہمارے ہماری بیویوں ہماری اولاد کی مففرت فرماتے ہمارے بھائیوں ہماری بہنوں کی مفرت فرماتے اللہ ہمارے گھر والوں کی مفرت فرمات اللہ ہمارے رشتے داروں کی مفرت فرمات اللہ ہمارے اساتذہ کی مفرت فرمات اللہ ہمارے اساتذہ کی مفرت فرمات اللہ تمام مسلمانوں کی مفرت فرماتا اللہ ہم احتراف کرتے اللہ ہم تمام گناہوں کا اعتراف کرتے اللہ معاف کرتے اللہ اپنی فضر سے معاف کرتے اللہ معین کا آپو ون تو شب فصاف اللہ معین کا فصاف اللہ معین کا آفو بن تو شب اللہ ہمارے تمام المین کی مفرت فرماتے اللہ ہمارے ماں باپ میں صرف ہمارے گھروں میں سے ہمارے ساتھیوں میں سے اللہ جو لوگ ایمان کی حالت پر چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما اللہ جو لوگ بیمار ہے اللہ چھوٹے بڑے سب کو ایمان کے ساتھ مکمل سے یابی آتا فرما اللہ ہماری جو مشکلات اپنے فضل سے دور کرتے اللہ آسانی آتا فرما آفیت آتا فرما اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت وغلبہ عطا فرما اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہن فلسطین میں کشمیر میں اللہ جہاں کا مضمون اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ اپنے پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق دے اپنے دین کی دعوت کے کام کے لیے قبول فرما اپنے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے قبول فرما اے اللہ اپنے راہ میں جان و مال سے جہاد کی توفیق فرما اے عطا فرما اے اللہ اپنے راہ شہادت کا اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے سبق جاریہ بنا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے سبقہ جاریہ بنا اللہ اپنا ہی محتاج بنا اللہ محتاج کی محتاجی سے محفوظ فرما تی بتا فرما حرام کی ہر شکل سے بچا اے اللہ اپنا محتاج بنا اللہ محتاج کی محتاجی سے بچا اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہم اسلام پر زندہ رکھ اے اللہ ہم ایمان برختمنسی فرما اے اللہ یہ مبارک سات اللہ ہمارا یہ ہاتھ اٹھانا ہمیں قبول فرما اے اللہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا اور ہم کو بتا سکیں کہ اللہ ہمیں یہ چاہیے اے اللہ تو اپنی, شانی کریمی کی مطابق, اپنی کے مطابق کل خیر ہمیں ہمیں فرما اور ہر شر سے ہمیں معفوظ فرما. اے اللہ موت کی سختی سے بچا. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ قیامت کی سے ہم اے اللہ اے اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی شفات نصیب فرما اے اللہ ان کے ہاتھ و جامع کوس پینا نصیب فرما اے اللہ جنت الفردوس میں ان کا مبارک پڑوس اور مبارک ساتھ نصیب فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ اپنے دیدار اللہ منتخب اللہ کافو عنا, عنا. عنا. صلی اللہ علیہ نبی کریم وسلم اجمعین آمین برحمتی الرحمٰ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 ما كل من عليها فان ويحق وج ربك ذو الجلال والمكرام فبأي آلاء مبكما تكذب با بأي آلاء ربكما تكذبان سنفروا لهم أيها السفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم من تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا ترفضون الا بسلطان فبأي اله ا ربكما تكذبان يونس وعليكم شواظ من نار ومحاصره فلا تصرون فبأي اله ا ربكما تكذبان فاذا شقت السماء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 يَرْمُونَ يَمَهُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَرِيمٍ آنَ كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من السبر وجن الجنتين دان فبأي آلاء لم يطمثهن إنصوا قبلا ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن ليعودوا الموجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء نمکے